الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا یہودیوں <صغر> <قلتزی> <Janeiro> کے دوسرے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے <Sure> جیسے کل ان کے شبے کا جواب دیا گیا آج پھر ان کے ایک شعبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینہ و علیہ سات و السلام کا کعبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور یہ علیہ اسلام جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ تو مسجد اقساز شریف ہے تو کیونکہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ وہی ہے مسجد اقساز شریف وہ ایک سمت کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں دوسرے دوسری سمت یعنی کہ مسجد وہی مسجد اقسفی ہے ایک شرکی جانب دوسرے غربی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کا مذہب ہے تو انہوں نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام علیہ مرضمان پر یہ اعتراض بارت کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپ ان کے قبلے کو چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد اقصا جو ہے یہ مسجد حرام شریف جو ہے کعبہ مشرفہ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے علیہ السلام کے ساتھ اور نہ ہی براہم علیہ السلام کبھی اس علاقے میں آئے ہیں جیسے وہ یہ ضلیل کہتے ہیں کہ حضرت سید اسماعیل علیہ السلام ضبی اللہ نہیں ہے بلکہ اسحاق علیہ السلام ضبی اللہ یعنی براہیم علیہ السلام اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے وہ اسحاق اسلام ہے اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں یہ یہودیوں کا نظریہ ہے تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض ہی ہے بس یعنی کہ کٹ ہوجتی کرتے ہیں ہٹ دھرمی کرتے ہیں انات کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ اساق علیہ ساۃ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ ساطو السلام کے جد امجد ہیں ان کے ابا جی ہیں تو اسماعیل علیہ ساطود السلام جو ہے وہ امام علامیہ علیہ ساطد السلام کے ابا جی بنتے ہیں ان کے آق علیہ السلام کے جدعلیٰ بنتے ہیں تو اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ آق علیہ ساط السلام سے اسماعیل علیہ ساط کا تعلق جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ شرف جو ہے نا ذبیح اللہ ہونے کا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام سے انکار کر دیا جائے وہ یہ کہا جائے وہ صحاق علیہ السلام ہیں تاکہ باقی نبی جس طرح حضرت صحاق علیہ السلام کی اولاد میں مانتے ہیں اسی طرح کر کے امام الانبیاء علیہ السلام خاتم النبیین جو ہیں وہ بھی انہی میں مانا جائے جیسے کہ وہ حاق علیہ السلام کی بلادت کے رات یہودی سارے چکھنے لگ گئے تھے ان کے جو مولوی تھے ان کے مفتی جو تھے وہ سارے چکھنے چلانے لگے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ آج نبوت جو ہے وہ ہمارے ہاں سے نکل کر کے بنی اسمعیل میں چلی گئی ہے ان میں تو کوئی نبی بھی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو یہ نبی آخر زمان ان میں کیسے آ تو یہ اسی طرح کر کے جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں رابطی لوگ جو ہیں وہ اکال علیہ السلام کی باقی اسباج کی جو شہزادیاں علیہ السلام کی بیٹی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں صرف حضرت سعیدہ کینات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں کہ وہی ان کی بیٹی ہیں آکل علیہ السلام کی بیٹی ہیں ان کے انکار کے وجہ بھی یہی ہے کہ اگر باقی تین بیٹیاں ماننی پڑیں گی تو پھر تو وصمان غنی کو بھی ٹھیک ماننا پڑے گا کہ آکلیہ صاحب السلام جو ہیں اپنی دو شہزادیاں کسی ایسے بندے کے نکاح میں کیسے دے سکتے ہیں جو بندہ جو ہے نا وہ نوزالے کا آگے چل کے ایمان ہی چھوڑنے والا ہو ہیں پھر انہیں آکلِ السلام کے دوسرے اقدامات جو ہیں حضرت ابو ابو, ابو امامہ اللہ تعالیٰ نے انہ انہیں ماننا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس طرح کر کے وہ آکلیہ کی شہزادیوں کو انکار کر دیتے ہیں یہی حال یہودیوں نے رکھا کہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ نہیں ہے اللہ جو کا میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ بھی لکھی ہوئی تو ایک زبی حضرت طویل ہے حضرت عبدال تعلو کے زبی ہونے کا وہ پھر کسی دن انشاءاللہ شاء بیان کروں گا بہرحال جس طرح کر کے انہوں نے نوزب اللہ کے آکلیہ صاحب السلام کا حضور کی آکلیہ السلام کے شرف اور فضیلت کا انکار کرتے ہوئے آکلیہ صاحب السلام کا تعلق کاٹنے کی کوشش کی بڑا ہیم علیہ صاحب السلام سے کہ انکار ہی کر دیا کہ آکلیہ صاحب السلام جو ہے وہ یعنی کہ نبی آخر الزمٰ جو ہے وہ اسماعی علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں اساق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے پھر ضبی اللہ ہونا بھی انہیں کی طرف منصوب کر دیا اسحاق علیہ السلام کی طرف اسماعی علیہ صاحب السلام سے انکار کر دیا بالکل اسی طرح کعبہ مشرف کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ اس کا تعلق بھی مراحیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے لہذا اہل اسلام جو ہیں رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ بلا دلیل ہے کہ ہم جو ہے ملت ابراہیم کے قائل ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہیں اگر ملت ابراہیم کے قائل ہیں تو پھر کعبہ مشرفہ جو ہے یعنی کعبے کو انہوں نے اپنا یعنی قبلہ کیوں بنا لیا پھر مسجد اقساہ کیوں نہیں بنایا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس کے ساتھ تھا مسجد اقساہ کے ساتھ تھا مسجد, مسجد ارحم کے ساتھ نہیں ہے اتنا بڑا یعنی کہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا نوزب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دلائل دیے اس بات پر کہ کعبہ مشرفہ جو ہے اس کا تعلق ابراہیم ہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے جی اور اس کے تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم ابراہ ہیم عالٰ نبینہ علیہ السلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ کلام یوں ارشاد فرمایا شروع فرمایا ان ابلا بین علی ناصل بک مائیک اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے بکا, بکا میں کہاں بکا میں یہ ذہن میں رہے پچھلی کتابوں میں مکہ کا نام ہے مکہ, کا نام مکہ کو بکا کہا جاتا تھا پچھلی کتابوں میں امام علوسی رحمہ شاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو قریب المخرج ہیں یہ با میم بافا یہ ان کا تقریباً مخرج ایک ہی بنتا ہے تو کہا کہ ان کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے مخرج میں اتحاد قریب قریب ہونے کی وجہ سے یہ مکہ اور بکا دونوں دونوں بول دیے جاتے ہیں اس میں ایک عرب جو ہیں وہ زیادہ فرق محسوس نہیں کرتے اچھا اس میں بھی ذرا دیکھیں ذرا غور کریں یہ پچھلی کتابوں میں چونکہ لفظ مکہ نہیں ہے وہاں بکا ہے تو یہودیوں نے اس میں بھی تبدیلی کی کیا کیا اس میں بھی تبدیلی کی نازم اللہ منظال انہوں نے کہا کہ بکا کو بکا بنا دیا کیا بنا دیا بکا رونے کو کہتے ہیں اور چونکہ ایک وادی ہے شام کے اندر اسے وادی بکا کہتے ہیں وہاں روتے دوتے ہوں گے کوئی اپنے حساب سے تو انہوں نے کہا کہ یہ وادی شام میں وادی ہے وادی بکہ تو یہ جو شہر ہے نا بکہ یہ اصل میں بکہ ہے بکہ ہے ہی نہیں یہ قاطب کی غلطی کی وجہ سے بکہ ہو گیا ہے تو انہوں نے مکہ سمجھ لیا اسے نعوذ بالمن zalik تو چونکہ شام کے اندر انہوں نے وادی بکہ کا یہ دعوی کیا بکہ سے اور شام کے اندر ہی یہ فلسطین ہے مسجد اقصی ہے یعنی کسی طریقے سے ہیر پھیر کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم نے اسلام کا تعلق مکہ کے ساتھ نہیں ہے کعبہ مشرفہ کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا تعلق براہیم علیہ السلام کو جو تعلق ہے وہ سدھے سدھا مسجد اقصاء کے ساتھ ہے ادھر سے بالکل تعلق کٹنے کے لیے مکہ بکہ کو انہوں نے بقا بنا دیا اور پھر بعد یہ بقا انہوں نے مشہور کر دی اور کہا کہ یہ وادی شام میں ہے کیونکہ شام جو ہے فلسطین پہلے شام میں شامل تھا اب آ کے انہوں نے علیدہ کر دیا ہے اسے فلسطین کو شام سے یہ حدیث عدی نا جہاں پہ کہ حضرت سعید عمر رضی اللہ عنہ شام کو فتح کرنے گئے وہ فلسطین گئے تھے ٹھیک ہے نا فلسطین گئے تھے وہ چونکہ شام ہی کہلاتا ہے وہاں پہ حدیث سے مبارکہ بالکل واضح طور پر موجود ہے شام کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے صرف ابراہیم علیہ صحیح اسلام کا تعلق کاٹنے کے لیے کہا کہ مکہ جو ہے یہ شہر ہے یہ مکہ مراد بکہ سے مکہ مراد نہیں ہے بلکہ بکہ سے مراد وادی بقوا ہے اور وہ شام کے اندر موجود ہے یعنی فلسطین کے علاقے میں ہے تو لہٰذا ابراہ ہیم السد یہاں آئے نہیں ہے اگر بکہ میں آئے ہیں تو وہاں بقا مراد ہے وادی بقوا ہے تو وہیں پہ آئے تھے یہاں نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاں فرمایا جی دیکھیں کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی تعمیر جس نے کی تھی حضرت آدم اللہ نبینا ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مکہ شہر کو ام القرا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ام القرآ کہا جاتا ہے ام القرا کہنے کی دو وجہ سامنے آتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ام القرآ جو ہے یہ شہروں کی اصل ہے ماں کو ام کسے کہتے ہیں ماء ماء کو. ماں کو ماں سے اولاد ہوتی ہے نا جی. اور ام جو ہے اصل کو بھی کہتے ہیں کوئی چیز جہاں سے نکلی ہو اسے کیا کہیں گے, ام. کیا کہیں گے؟, ام. ام. ام کہیں گے. تو ام القرا بستیوں کی اصل بستیوں کی شہروں کی اصل ہے ام البلاد ام القرا تو سارے شہر پوری دنیا جو ہے زمین جو ہے جتنی کی ساری یہ کعبہ مشرفہ والی جگہ جو ہے نا یہ اس کا सेंटर ہے سے پوری زمین بچھائی گئی ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے نا پوری زمین مکہ مکرمہ والی جو مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ مشرفہ جو مسجد شریف ہے اس سے پوری زمین پھیلائی گئی ہے اس لیے اسے مکہ مکرمہ کو ام القرا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ام القرا کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ وجہ ام القرا کہنے کی یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلا گھر کیونکہ بستیوں کا نام ہی آبادی کے نام گھروں کا نام عمارتوں کا نام ہی ہے نا بستیا کہتے ہیں آپ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں پہچانتے ہیں نا یہ نہیں عمارتوں کو دیکھ کے پہچانتے لو جی فلانا علاقہ آ گیا علاقہ ندیم ٹاؤن آپ جب داخل ہوتے ہیں تو یہی امارتے دیکھ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا یہ ندیم ٹاؤن آ ورنہ اگر یہ نہ ہو ہر طرف ایک ہی جیسے شکل ہو امارتے ہوں لیکن شکل سب کی ایک ہو کوئی کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہو تو بتائیں چترے والا یہاں گھوم رہے ہوں گے ندیم صاحب گھوم رہے ہوں گے ہو گئی نہیں ایسا میں ایک جیسا ہو سارا نظام تو کسی کو کیا پتہ چلے گا یعنی امارت بھی ہو اور ان میں تفاوت بھی ہو تسامت بھی ہو ان میں یہ چیز جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پہچاننا مشکل ہوگا تو اللہ تبارک کو بتا یہ شہر کو ام قرآن جو کہا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلی عمارت بنی ہے ابلاس میں سب سے پہلا گھر یہی پہ بنا ہے اور وہ اب یہاں پہ پھر دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلا گھر یہاں بنا ہے کہ کوئی بھی امارت نہیں تھی سب سے پہلا گھر یہی بنا رب تبارک و تعالیٰ کا یا پھر آدم علیہ السلام اسلام زمین پر تشریف لائے اپنے لیے خیمہ بنایا یا گھر بنایا جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی وہ گھر بنا لیا تو بعد میں کابت اللہ بنا تو کابت اللہ بعد میں بھی بنا نا پھر معنی اس کا یہ ہوگا پہلا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا گھر امارت چار دیواری اور چھت یہ پوری کناب میں سب سے پہلا بنا کعبہ ہے کہ رہنے تو رب سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ کعبہ ہے وہ کیا ہے وہ کعبہ ہے جبلی امین علیہ السلام آئے انہوں نے آ کر جگہ کی تعین کی ابراہیم علیہ نے وہاں کعبہ بنایا نو علیہ کے طوفان میں کابۃ اللہ شہید ہو گیا اس کے بعد حضرت سعید بعد میں تعمیر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کو رب تبارک و نے حکم دیا کہ میرا گھر آپ گھر بنانے لگے رب تبارک تعالیٰ کا تو امین علیہ السلام آئے. آپ نے پر مارا تو نیچے سے وہی بنیادیں نکلیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی آدم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی وہی بنیادیں باہر نکلی وہ ظاہر ہو گئی جگہ تو حضرت سعید اللہ ابراہ نبین آپ بنا رہے ہیں اور حضرت سعید اسماعیل علیہ السلام وہ اٹھا اٹھا کے آپ کو نے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیکھیں للذی یہ سب سے پہلا گھر زمین پر جو بنایا گیا وہ شہر یعنی مکہ میں بنایا گیا وہ بڑا ہی مبارک ہے وہ کیا ہے بڑا ہی مبارک گھر ہے اب یہ مسئلہ مبارک گھر میں بندہ نماز پڑھے ایک تو ایک کا ثاب ملتا ہے مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ تو کتنا ثواب ملتا ہے ستائیس نمازوں کا کتنا ستائیس نمازوں کا مدینہ شریف میں پڑھے نماز تو جناب ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے کتنا ملتا ہے پچاس ہزار اپنا ماسٹر صاحب پچاس ہزار کو ستائیس سے ضرب لگائیں کتنے بنتے ہیں کیلکولیٹر چاہیے چلو کوئی نہیں خیر ہے اچھا یہ پچاس ہزار نمازوں کا پچاس ہزار نمازوں کو آپ ستائی سے ضرب لگائیں دیکھیں کتنا اجر بنتا ہے وہ ثواب سارا جماعت کے ساتھ مدینے میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے سواب ملتا ہے میں نے اس لیے ان سے پوچھا کہ یہ ٹک کر کے جواب دیتے ہیں آج پتہ نہیں صبح صبح کا ٹائم ہے نا بعضوں کا نیند ذہن دوڑتا بہرحال مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ میں وہاں پر جو بندہ نماز پڑھے ایک نماز ادا کرنے والا اکیلا نماز پڑھے جو بندہ اکیلا نماز پڑھے ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نماز کا ثباب ملتا ہے آہ آہ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ستائیس گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور کعبہ سامنے ہو یہ بھی عجیب شان ہے یہاں نماز پڑھیں تو نیچے دیکھیں وہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو نگاہ آپ کی کابے پر ہونی چاہیے مزہ نہیں آئے گا یار نماز پڑھے وہاں تو کاپے پھر نگاہ سامنے دیکھے کیونکہ وہاں تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہے یہ میرے جب مسجد میں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یہ حد عالمین جو آ رہا ہے نا آگے تبارک و تعالیٰ میں یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پندرہ شابان کو ایک مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے تجلی فرماتے ہیں رب تبارک و کعبے پر پوری دنیا سے لوگوں کو جو دل کھچتے ہیں نا کعبے کی طرف جاتے ہیں حاج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے وہ اس تجلی کی برکت ہے اور ہر بندے کے دل کے اندر اس نور کی تجلی پہنچتی ہے تو وہ بندہ مسجد میں آ کے سب میں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کرتا ہے اس نور کی تجلی اگر بندے کے دل میں نہ پہنچے تو اسے توفیق ہی نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی اتنی بڑی بات ہے حدلمی کا مطلب دیکھیں نہ کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا نور ہر بندے تک پہنچ رہا ہے کعبہ ہی سے کھینچ رہا ہے بندے کو گھر میں پڑے ہوئے کو آپ سے میں آپ میں کھڑا ہو کے میری طرح منہ کر اور آپ کو سجدہ کر نماز پڑتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار رفت بار کو تعالیٰ تجلی ڈالے اس تجلی اس کا نور جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچے آہل ایمان کے دلوں کو حرارت بخشے وہ یہاں کھڑے ہو کے سیدھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے پوری دنیا میں جہاں کہیں کھڑے ہوں دل کے اندر وہ تجلی پہنچتی ہے تو بندہ کھڑا ہوتا ہے رب کی بار اب کو بندہ جو ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دل اس جو ہے نا وہ تجلی کو کھینچنے والی ایسی ختم کر دے اپنے حرکتوں کی وجہ سے بے دینی کی وجہ سے الہات کی وجہ سے گناہوں کی محبت کی وجہ سے تو یہ ایک الگ بات ہے یہ اس کی اپنی محرومی ہے ورنہ کعبہ مشرفہ تو آج بھی رب رفتار نے فرمایا العالمین سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا ہے کعبہ تو آج بھی ہادی ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ اب بتائیں یار کیسی کتنی برکت ہے کعبے کی ایک تجلی پڑے کعبے پر ایک تجلی پڑے کعبے پر تو کعبہ جو ہے وہ روز کھینچے بندوں کو تو جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کو رب فرمائے فعین فس میرے فین کا محبوب پیارے تو پر صبر کیا کر تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے <پنیزن> رب فرمائے فعین کا محبوب پیارے تو ہمارے سامنے رہتا ہے ہر وقت پریشان نہ ہوا کر صبر کیا کربیب جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر رب تبارک کو بتا لا ہم وقت نظر رحمت ہے تو بتائیں اس حبیب کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کو حبیب کریم علیہ السلام پر والی تجلی کیسے کی ہوگی <blaming misin> تمہاری ہو گئی یار اتنی بڑی بات ہے اتنا بڑا فضل ہے مالک کا اور یہ جو آج آپ جو لوگ دین کے لیے تڑپتے ہیں یہ ایسے نہیں تڑپتے یہ محبوب کریم علیہ پر آنے والی تجلی جو ہے اب بتائیں یار کعبے کی تجلی تو بندے کو کھینچے دن میں پانچ بار محبوب کریم علیہ سعد السلام کی طرف سے آنے والی تجلی ہر وقت بندے کو تڑپائے رکھتی ہے ہر وقت بندے کو تڑپائے رکھتی ہے کیا تجلی ہے وہ یار ہے اللہ وبا شاہ عبد العزی علیہ شاہ فرماتے ہیں میں بیٹھا وہاں آقل کی بارگاہ شریفہ میں میں نے دیکھا شام کے مزار مبارکہ سے ستون کی طرح نور نکل کے جا رہا ہے میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ حضور کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں حضور کی حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں سب کے دلوں تک وہ نور پہنچ رہا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بتا یہ چھوٹی بات ہے میں کہ وہ نور پہنچ رہا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں یہ سپلائی آ رہی ہے تو کام کر رہے ہیں اگر وہ سپلائی بند ہو جائے تو کام ہی نہیں ہو بندے کو چاہیے کہ اپنا اپنا وہ نور کا جو تعلق اس کا جڑا ہے امام کے کے کے رکھے کا کام لے رہا مولا تیرا احسان ہے میرے دولوں کی کوئی برکت نہیں ہے یہ کی نظر جی ببکاۃ مبارکہ مکہ شہر کے اندر وہ مبارک گھر جو سب سے پہلا بنایا گیا اس کی برکت یہ دنیاوی بھی, بھی ظاہر ہو گئی ہیں روحانی بھی ظاہر ہو گئی دنیاوی برکت کیسے ہے جی وہاں پہ اپ چلے جائیں پوری دنیا کے اندر دنیا کے پھل ختم ہو جاتا وہاں ہی ختم ہوتا ہیں یہ پھل والی بات تو صرف عوام کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ عوام جو ہے نا بیچاری وہ بہشتی جاتے ہیں وہاں دہی ایسی آہ لسی کمال وہ یہی باتیں بےچارے سناتے ہیں پہ ہوئے بریڈ بوتلیں مفت لنگر بس یہی اور کچھ بےچاروں کے پلے نہیں ہوتا نہیں سمجھا ہے مسئلہ لیکن وہاں جو برکات ہیں وہ اہل اللہ دیکھتے ہیں مبارکات رب تبارک مارکات نے فرمایا یہ بھی برکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی مولا یہاں پر ہر طرح کے پھل عطا فرما یہاں رہنے والوں کو وہ بھی مالک کا وعدہ عطا فرمائے گا اور دے رہا ہے آج بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں بتائیں یار ایک ابراہیم سامنے ایک بار دعا کی ہے مالک کیسے وفا کر رہا ہے آقت اسلام کے ساتھ رب کا وعدہ ہے ابھی پیارے ان تنسر اللہ یمسرکم اگر تیرے غلام میری مدد کے لیے یعنی میرے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے یمسرکم پھر میں بھی مدد کروں گا ان کی اب اگر امت کو یقین نہ ہے رب کی مدد پر امت کو یقین نہ ہے رب کے وعدے پر تو یہ ایک الگ بات ہے امت خود ہیل ہو جائے امت کی خود ہی ٹانگے کانپ رہی ہوں بڑھنا چاہے امت کے جو لیڈر بیٹھے ہیں علما بیٹھے ہیں پیر بیٹھے ہیں وہ خود بزدل ہو چکے ہوں ڈرپوک ہو چکے ہوں جہاد کا نام نہ لیں کا نام نہ لیں قلبۂ دین کا نام نہ لیں قلبۂ اسلام کا نام نہ لیں رسول علیہ صحت اسلام کے دین کے آک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلمے کے اونچا کرنے کا نام نہ لیں کفر اونچا ہوا پھیرتا رہے کفر دباتا رہے اسلام کو کفر جو ہے شخص جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اسلام کو دبا کے رکھے خود مسلمانوں کا ملک پاکستان جہاں پہ ہر چوڑا اسمبلی میں بیٹھا اپنے رسول کہتا ہے وہ جناب ٹرانس کے نام سے جناب, کو پاس کر دیں. دین ایسا جناب اوپر سے موبی لپاڑے ایسے ملہ خدا خراب کرے ایسی سوچ کو بغیرت کہتے ہیں جی جو مرضی کرتے رہیں اصل حکومت تو رسول اللہ کے غلاموں کی ہے میں نے کہا یہ کیا کہ ایسی میٹھی گولیاں کھلا کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہو تم جی ابھی مسلمانوں کے مدارس کو گرایا جا رہا ہے مدارس کو گرایا جا رہا ہے اگلے دن بھی مشرکوں نے ایک بل پاس کیا ہے صرف ایک صوبے کے اندر سو سول مدارس گرانے کا سولہ سو مدارس گرانے کا بل پاس کیا ہے اور مولوی چڑے اصل حکومت تو ہمارے خواجہ کی ہے میں نے کہا نام پاگل کے بچے کہتا جی میں نے کہا حکومت ہے کیسے ویسے یہ بتائیں کہتا لوگ دیکھیں سلام کرنے آتے ہیں میں نے کہا جو لوگ سلام کرنے آتے ہیں خواجہ صاحب اللہ کو یہ خواجہ صاحب کے نانے کے دین کو بھی مانتے ہیں سارے حکومت جس کی ہوتی ہے نا اس حکومت کی مخالفت کہیں بھی نہیں ہوتی میں نے کہا تم جس کی خاجہ صاحب رحمہ اللہ کی حکومت مان رہے ہو اسی خاجہ صاحب رحمہ اللہ کے کے دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا تم کیسی باتیں کرتے ہو پٹھے اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ سلام کے غلاموں کی ہے وہ کہاں ہے رسول اللہ علیہ سلام کے غلاموں کی اصل حکومت ہے رسول اللہ علیہ کے غلام جو ہیں یہ گندے بل پاس کر رہے ہیں یہ مخنز نہیں ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو حقیقت میں یہ مرد ہیں سارے مردوں والے ہیں صرف بدماشی کے لیے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے بے دین کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کی نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ اور اُلو کے پٹھے مولوی ہیں اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے میں نے کہا جب رسول اللہ علیہ سلام کے دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا یہاں تو حکومت اصل غلاموں کی کیسے آ گئی بتا بھائی اور یہ کہہ اصل حکومت یہاں انگریز کے غلاموں کی ہے انگریز کے جو ٹٹو ہیں ان کی حکومت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت تب آئے گی جب تخت پر سلاخ الدین بیٹھا ہوگا جب تخت پر نور الدین زنگی بیٹھا ہوگا جب جناب تلوار خالد خالدین ولید رضی اللہ کے کسی غلام کے ہاتھ میں ہوگی آج جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کے پٹھے قوم کا دماغ خراب کرنے کے لیے اصل حکومت تو ہمارے داتا اور خواجہ کی ہے عجیب بک رہا تھا وہ کمی نے انسان تو یہ تو جب لازم تھا تو لوگوں کا ذہن بناتا اس طرف لاتا ان کی غیر جگہ اوپر سے ایسی میٹھی گولیاں کھلا کے ان کو جناب ہومیوپیتھک بنا رہا ہے تو عجیب بدماغ لوگ ہیں نعوذ باللہ نوزال آپ کو نہیں پتا خود ہرمین میں جدے میں جدے میں بہت بڑا شہر قائم ہو رہا ہے جہاں پہ بیلی لباس لوگ پھرا کریں گے پتہ بیلی لباس ننگے لوگ پھرا کریں گے اصل حکومت تو ہمارے داتا کی ہے اصل حکومت تو ہمارے خواجہ کی ہے میں نے کہا مدینہ منور میں سین میں کھل گئے ہیں مولی صاحب مسجد حرام کا امام رہنے والا بندہ فلموں کی شوٹنگ کر رہا ہے اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے میں نے کہا یہ کیا ہے بھی؟ یہ بتا مجھے اصل حکومت ہمارے داتا اور خواجہ کی ہے بتائیے بغیرت انسان کیوں خراب کرتا ہے لوگوں کو تو میں کیا کہوں حقیقت والی بات ہے جب تک یہ ملا اور پیر موجود ہیں تب تک دین دین جو ہے نا دین کا کوئی بلی بار نہیں ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں اتنے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ یعنی کوئی بندہ کوشش بھی کر رہا ہو جھنجوڑنے کی جگانے کی بیدار کرنے کی تو یہ دلیل کے بچے کو الٹا سنا دیتے ہیں ان کو لوریاں سناتے ہیں ان کو یہ میٹھی گولی نہیں تو اور کیا ہے بتائیں جہاں پہ بل پاس ہو مدارس گرا دی جائیں جہاں پہ بل پاس ہو مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے جہاں پہ بل پاس ہو عورت, عورت سے شادی کر سکتی ہے یہ قانون بنا دیا جائے اور یہ موری لپاڑے اصل حکومت تو پھر رسول اللہ علیہ کے غلاموں کی ہے نا بتایا نا بھائی رسول اللہ علیہ سادام کے حکامات حضور نے جو دین دیا ہے اس دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا جی اگلے دن وہ یہ انہوں نے سنا تھا سب دوستوں نے بھی ہو سکتا سنو اسرائیلی وزیر جو ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے اس نے کہا ہماری کوشش پوری ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ خلافت کا نام ہی نہ لیں مسلمان اپنی حکومت کا نام نہ لیں اسلام کی حکومت کا نام نہ لیں اور ہم کس بات پہ خوش ہیں ہماری جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بے شرم بندہ تھا ایک اس کا گھی بہ گیا اسے اس کسی نے کہا یا تیرے گھی بہہ گیا ہے تو سکل پہ آگے آگے جا رہا ہے پیچھے سارا بہ گیا ہے اس نے کہا چلو کوئی نہیں خیر یار روکی روٹی کھا لیں گے یعنی کو حیا ہوتی تو تھوڑا افسوس کرتا ہے وہ اسے افسوس بھی نہیں ہوا ایسا بھی شرم ہے کہتے ہیں نی دعا تیرے گھی روڑ گیا انہوں نے کہا روک ہی کھا لاؤں گا ساروں کو کہا تمہارا دین ہی رہا رہے دین ہمیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت ہی کافی ہے کہاں ہے بتا بھائی ہمیں بتا رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت ہوتی یہاں باہر جناب نعوذ باللہ ہے آپ کو حیران جو گئے اقبال ٹون اقبال ٹون میں کریم بلاگ میں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا لڑکی اور لڑکے کا اوپر لکھا ہوا تھا یہ وقت آپ پہ بھی آنا لڑکی پھنسے اور شادی کریں آپ آپ پھنسائیں لڑکیاں بتائیں بھائی یہ بورڈ لگا رہا اقبال ٹون میں کریم بلاگ میں لگا رہا بتائیں بھائی رسول علیہ السلام کی حکومت ہے کہاں ہے بھائی عجیبت دماغ لوگ ہیں اقبال رحمہ <تصفح> اللہ تو عالم کسی اور, اور کو مانتے ہیں امام کسی اور کو مانتے کہنا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اصرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے تو پتہ نہیں کون سا مونی بنا پھرتا ہے کون سا امام بنا پھرتا ہے تجھے سمجھ نہیں ہے کسی بات کی اور اس طرح کے جملے بول کے بیٹھے نعرے لگوا کے چار پیسے قوم نے بھی پھینک دیے چل بھی ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر سلح اللہ اکبر کو تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا فرمایا کہ اس میں آیات ہیں کھلی آیات ہیں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں نہیں آئے یہاں نہیں آیا ابراہیم علیہ رب نے کیا فرمایا کلانیاں موجود ہیں کیا ہیں مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں سبال اللہ! جی پاؤں کے نشان موجود ہیں اگر یہ ان کا تھا وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے تھے مسجد اقسا میں وہاں پہ تو وہاں والوں نے ان کو دیا کیوں وہ پتھر کیوں دے دیا ان کو یہاں موجود ہے ابراہیم علیہ یہیں تشریف لائے ہیں اور ہونے بنایا ہے آج بھی آپ دیکھتے نا کعبہ شریف کے ساتھ جو گئے گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بار بار لے جائے جو گئے اللہ انہیں بھی لے جائے کعبہ شریف کے ساتھ ایک سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا گنبد ہے دیکھا گا آپ نے یہ پہلے کعبہ شریف کے بالکل ساتھ ہوتا تھا, تھا تھوڑا سا فرق کر کے متاب میں گزرنے والوں کو نا تکلیف ہوتی تھی پھر اٹھا کے پیچھے کر دیا گیا اب تو خیر وہاں بھی لوگ بڑھ گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں تو بہرحال وہاں پر ایک پتھر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے زمین یہ دیوار اونچی ہو گئی رب کی بارگاہ میں عرض کی رات کو مولا مہربانی فرما گو کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے گو کی ضرورت ہے کوئی ایسی شے ہو جس پر کھڑے ہو کر ہم تیرا گھر بنائیں کیونکہ گھر تو اوپر لے جانا ہے رب کا گھر ہے جی تو یہ نا ابھی آ کے رواج نکلا ہے کہ رب کے گھر سے اونچا لے جانا ہے ورنہ تو حقیقت والی بات ہے مسجد اقشاہ شریف ہے نا آپ دیکھیں ابھی بھی گھر جو ہے نا وہ نیچے ہی ہیں سارے مسجد اقساہ اونچی ہے انہیں سمجھ آیا مسجد اقساہ اونچی ہے کعبہ مشرفہ میں بھی ایسا نہیں تھا مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں تھا مدینہ میں بھی ایسا نہیں تھا سب کے گھر نیچے ہوتے تھے حضور کا روزہ شریفہ اونچا ہوتا تھا انجین گھر اونچے نہیں تھے مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی, بھی باہر سے کافروں کو انگریزوں کو لایا گیا انجینئروں کو انجینئرنگ انجینئر جو ہیں وہ آئے انہوں نے بنائے انہوں نے نقشے دیے کعبے سے بھی اوپر لے گئے مدینہ آئے آ کل شام سے بھی اوپر لے گئے بتائیں بھائی آج کو سچا عاشق وہاں جایا اور کہہ دے کہ میں نے اوپر والی بلڈنگ بنی رہنا ہے مجھے نیچے رہنے دیں باغ سے کہتا تو پاکستان سے آئے یہ پاکستانیوں کو دماغ خراب ہوتا ہے وہاں سے آیا نعوذ باللہ عجیب سوچ رہے تھے لوگوں کی تو یہ گھر جو ہے اونچے نہیں ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ رب کا گھر اونچا ہو آپ رب تبارک و رفتبار گھر بنانے لگے رب تبارک و کوال نے فرمایا کل آپ جب کام پہ آؤ گے گو کا انتظام ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیجا جی آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے جنتی پتھر تھا کا ہوتا تو ہو سکتا تکلیف دیتا لیکن وہ جنتی پتھر تھا جنتی پتھر آپ نے پاؤں رکھا جی آپ کے ٹخنے تک پورا پاؤں پاؤں آپ کے آج تک وہی موجود ہے بتائیں بھائی کتنا بڑا فضل ہے مالک کا رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاؤں والے نشانات ابھی بھی موجود ہیں وہاں جس کے پاس یہ نشانی ہے بتائیں اسے اور مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے نہیں تو یار کوئی بھی کہیں جاتا ہے اس کے کھرے کھرے جان دو پنجابی میں کہتا کھرے وہ کھرے ہی دیکھتے ہیں نا کوئی کہیں گیا یہاں سے گزر کے گیا ہے پہلے مسافر سفر کرتے تھے لوگوں پاؤں کے نشانات ہی دیکھا کرتے تھے اے جی؟, اے جی تو وہ نشان دیکھتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزر کے کی کیا ہے یہ پاؤں کے نشانات جو ہیں یہ دلیل ہوتی تھی کوئی گزر کے کی کیا ہے کوئی, ما... کوئی پہچاننے والا بندہ صحیح عارف ہوتا تو وہ پہچان جاتا تھا یہ پاؤں کس کا ہے وہ چال دیکھ کے پہچان جاتے کسی کو ایک مرتبہ چلتے دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا قدم اٹھاتا ہے تیز چلے تو کتنا چلتا ہے وہ سارے پہچان جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی بڑے تنا ہو ہے جی تم بھی کھرے شرے دیکھتے رہتے ہو تو بتاؤ بڑا ہیمل صحت کے پاؤں کے نشان تو یہاں موجود ہیں تک علامت موجود ہے اللہ فرمایا کی کریں دو نخل لیا کریں مقام ہے مسلح بنا لو کریم دو دو السلام جو بندہ یہاں دو نفل پڑے گا میرا اللہ اسے پورے عمرے کا با اللہ بڑا کہ اس میں کھلی نشانی ہے کیا جی وہاں مقام ابراہیم ہے ابراہیم السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے آگے کل پڑیں گے انشاءاللہ شاء